نمبر اکتیس یہودونصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو عن عمر بن شعائبن عن ابی عن جدی ان رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم قال س من من تشبہ بغیر لا شبہ بلیہودی ولا بن فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ تسلیمن الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ بالعکفی حضرت عبداللہ بن عامر بن آص رضی اللّہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے غیروں یعنی غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرے نہ یہود کی مشابات کرو نہ نصارہ کی یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کا اشارہ ہے